اے محبوب تم سے فتوا پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ میں فتوا دیتا ہے اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکہ میں اس کی بہن کا آدھا ہے اور مرد اپن بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو پھر اگر دو بہن ہوں ترکہ میں کا دو تہائی اور اگر بھائی بہن ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر الف للے تمہارے لیے صاف بان فرماتا ہے کہ کہیں بہک نہ جاؤ اور اللہ ہر چیز جانتا ہے